نمبر بارہ جہاد کب فرض ہوتا ہے مسلمانوں پر یہ پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن پھر یہ دہانی کے لیے شیخ لویس مین رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ ہے جیسا فرماتے ہیں جہاد کی جہاد کا حکم کیا ہے اس کے متعلق سوال آیا ہے جیسا فرماتے ہیں جلد نمبر فتح ابن رسمی جلد نمبر پچیس ستمبر تین سو بائیس کی جہاد جو ہے فرد کفایہ ہے عام طور پر فرد کفایہ ہے لیکن فرد عین ہوتا ہے تین چار صورتوں میں پہلی صورت فرد عین کی ہے اگر یہ شخص میدان جنگ میں شامل ہو جائے صف کے اندر تب تو اس پر فرد عین ہو گیا نمبر دو اگر دشمن ملک کا یا شہر کا محاصرہ کر لے تو جہاد دفعہ کے لیے اس پر فرض ہے 3 نمبر تین عیدنفراہل امام جب امام ہاتھ میں وقت اس شخص کو فلان حکم دے اے فلاں تو جا اب اس پر فرض عین ہو گیا کیونکہ حکران کی فمبرداری فرض ہے نمبر چار اگر اس کی ضرورت پڑ گئی مثال کے طور پہ وہ کوئی خاص اصلے کو چلانا جانتا ہے یا کہ وہ پائلٹ ہے یا کوئی خاص اس کے پاس علم ہے اس طریقے کا تو اس پر فرد عین ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد میں حصہ لے تو یہ چار صورتیں ہیں صاحب فرماتے علماء نے بیان کیا کہ فرد ہو جاتے ہیں ان صورتوں میں اور ان کے علاوہ جو بھی صورتیں وہ فرد کفایت کی صورتیں ہیں لیکن فرض ع کی بھی شرطیں صاحب فرماتے ہیں اور ان میں سے جو اہم شرط ہے وہ طاقت اور قدرت کی شرط ہے اگر اس انسان کے پاس طاقت و قدرت نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید میں و فی قفی سبیر اللہ ولاۃ القبع عید ملا و احسن اب المحسن و علیکم السلام ولاۃ القبیہ عید ملاقہ اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو